میار میں وہاں جا کے بتاؤں گا کہ یہاں پھر آ کے ایک تضاد آتا ہے زیستم اندر شراک شراک کے اندر جینا یہ بھی کوئی گینا ہے یہ کوئی زندگی ہے شراک کے اندر جو جی رہا ہوں میں بان ما آنسوئے این نیلی رواب یہ جو آسمان یہ نیلی سکتی نظر آتی ہے اوپر اس کے ادھر کی جو دنیا ہے وہ دکھا پہلے شیر کے اندر اب یہ کہتا ہے کہ یہ چراغ کے اندر جینا یہ کوئی جینا نہیں ہے یہ اس کی ساری فلوسفی کے خلاف ہے اس کا تو فلسفہ یہ ہے کہ تو نہیں دانی ہنور شوق بنیرت بابا کی یہ کہتا یہ ہے کہ تتینسیبن کی لذت اداروں تڑپنا چلنا لیکن نہ پہنچ پانا لذت اس کے اندر ہے خوشحال ضلع کے بدمبال محمد کتنا خوش قسمت ہے وہ دل کے محمل کے پیچھے پیچھے جا رہا ہے محمل کو پکڑ نہیں رہا جا رہا اس کا سارا فلسلہ یہ ہے کہ یہ سڑک و خدش اور آرجو اور جتجو اور شوق و ذوق یہ سب اس لیے ہے فراخت کے اندر ہے سڑک کسی لیے ہے کہ وہ بھولتا نہیں زندگی اسی کا نہیں. ورنہ اگر یہ پالیا جائے تو اس کے بعد یہ چیز ختم ہو جاتی ہے لیکن یہاں بہرحال آرزو اس کی یہی ہے کہ وہ وہ چولا بے باغ اس قطو خاط سے آ کے گرے اور اس کو جنا دے وہ برسے تپاں آئے اور اس آتی بنا دے کیونکہ خراب کی زندگی کوئی زندگی ہے مجھے ادھر آنکھے اطلاق کی بات جو ہے وہ بستہ در ہارا بروئم باغ کن ہاکرا باغ خود کی آگ کن جہاں کوئی ڈفیکلٹی آپ آٹسے در سیمائیں من برفرو اد را بگارو ہیزمرا دسور آگ لگا دے میرے سینے کے اندر یہ کتنا یہ ایندھن ہے ہیزمرا اس کو تو جلا دے اور او جو ہے میرے اندر یہ سکلود آمادہ اس کو باقی رکھ لیں بعض بار آتش بنے اون مرا پھر یہ جو اون ہے میرا اس کو پھر ایک آگ کے اوپر رکھ اور درد جہاں آسکتا کن ڈوبے مرا اس اود کا جو دھواں پھر نکلے اس کو پھر کس پوری دنیا کے اندر پھیلا پھیلا دینا بکھیر دینا اس نے کہا ہے کہ وہ صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ پہلے اپنے پہ کرے خاکی میں جہاں پیدا کرے اور تھوک ڈالے یہ زمینوں آسمان مختار اور خاکستر سے آپ اپنا جہاں پیدا کرے تو یہ چیز ہے کہ اسے جلا ہیضم کو جلا دے اون کو برقرار رکھے اس اونس کو پھر اپنی آگ کے اوپر چھڑک اور اس پر دھواں ساری کائنات میں یا دنیا میں بخیر دے آتش پیمانا من تیز سن با تغافل یک یق میز کن میرے پیمانے کے جو آتش ہے اس کو تیز کر دے آتش پیمانے میں جب آتی ہے تو یہ شراب سے مقبول اچھا ہو جاتا ہے اور اس نے کہا ہے کہ ثقافل کے ساتھ نگے کرتے یہ غالب کے ایک پیر کا چاہتا <تصفح> ہے اور وہ اس کا انداز بڑا بڑا ہی شوق ہے وہ ہوتا ہی ہے بہت دنوں کے تغافل میں تیرے کی پیدا وہ ایک نگے جو بظاہر نگاہ سے کم ہے کتنا خوبصورت ہے ایتا. یہ بظاہر آپ دیکھیں کتنا دلچسپ ہے اس میں نگاہ کے اندر ایک الف ہے اور نگاہ جو ہے اس میں وہ نہیں ہے تو وہ اس سے کم ہے نا لیکن وہ کہتے ہیں یہ بظاہر کم ہے ورنہ دور میں دیکھیے تو یہ اتنی ہی جو تدافل کے اندر نگہ بھی اس کی یا تفیر تھی یہ اس سے کہیں زیادہ وہی چیز ہے بہت دنوں کے تذافل میں تیرے کی پیدا وہ اتنے دیکھا جو بظاہر نگاہ سے کم ہے یہاں بھی یہ کہتا ہے بات یق ما ترا جو تو از ماں دور جو غلط ما کو رو تو اندر حضور ہم تجھے ڈھونڈ رہے ہیں اور تو اتنی دور ہے زیادہ غلط ہے یہ بات تو تو اندر ہے ہمارے ہم ہی اندھے ہیں جو تجھے دیکھ نہیں سکتے یا کشا عن پردہ اثرار راہ یا جگیر این جانے بے دیدار راہ دونوں یا تو سامنے یا بے کے ورنہ یہ جان جو بے دیدار کی ہے یا اسے لے لے یا چنا چن یا چنی جیسا وہ سامنے لکھا ہوا ہے اس میں نقل نا امید از برگو بر یا صبر بے قرض یا باد شہر یہ اس قسم کا یہ سوکھا ہوا ایک درخت یا تو وہ باد شہر بھیج کے اس میں دوبارہ تادابی پیدا ہو دوبارہ اس میں کانٹ میں پیٹے اور یا پھر کوئی کلہارا بھیج کے اس کو جڑ سے کاٹ دے ختم کر دے یہ ٹوٹ دے ٹوٹ کھلوتا سادابی آ جائے اس بار اقل دادی ہم جنو نے دے مرا ر بجبے اندرونے بے مراؤ علم در اندیشہ میں گیرد مقام علم جو اندیشے کے معنی اس کے معنی انٹرنیکٹ فکر کے ہوتے ہیں خوف کے معنوں میں یہ نہیں استعمال کرے گا اندیشہ فکر کے معنوں میں استعمال کرے گا علم کا مقام جو ہے وہ فکر ہے انٹرنیکٹ ہے عشق راک کا شانہ کل دے لا یعنی اور اس کا کاٹانا وہ دل ہوتا ہے جو کبھی سوتا نہیں ہے جو سوتا نہیں ہے جس کو نیند نہیں آتا خدا کی یہ صرف ہوتا ہے <تصفح> لا تاخذو اسے ولا تم بلانا ہو اس کو نہ اون آتی ہے نہ نیند آتی ہے تو قلب لا جناب اس نے کہا اب نہ سونے والا قلب جو ہے وہ دیتا وہ ڈوریشن لیس ٹائم کے اندر چلا گیا جی علم اب اس برف دار میز جماشا خانہ اختار میز بس انٹرنیٹ کی دنیا کے اندر وہ علم پھرتا رہتا ہے جس کا تعلق اس کے ساتھ نہیں ہوتا تماشا خانہ صحرے تامری علم بے روح القدس افویب صاف ہے چہرے سامری کہنے سے اس کا مطلب وہی پیدا ہونے کے تھوری کی طرف چلا جاتا ہے کہ یہ چیز جو نظر آتی ہے وہ نہیں ہوتی حقیقت میں نظر کچھ اور آتا ہے تو یہ خالی علم جو ہے خالی انٹلیکٹ جو ہے اس کے تو پیچھے لٹ لے کے پھرتا ہے نا یہ کہ یہ اس کی حقیقت کچھ نہیں ہے حالانکہ یہ چیز جو ہے یہ بھی یعنی علم کے متعلق یہ کچھ جو کہنا ہے یہ خود قرآن کے خلاف ہے قرآن میں علم انسانی بہرحال اس کی پرسیپشن کا ہی پیدا کرنا ہوتا ہے اور اس نے تو پھر پرسپشن کو ذریعہ علم قرار دیا ہے <تصفح> لا تک کو مالا صلاحب علم ان سما و البسر و الفاد کلو ادائے کا کان علم کی تو ڈیفینیشن قرآن کی روح سے یہ ہے کہ وہ تمہاری سماں اور بسر اور فواد کا پیدا کرتا ہے اور اس علم کے متعلق قرآن نے اس کی بڑی عظمت بیان کی ہے تو یہ علم جو ہے اس کو سہر سامری کہنا جو ہے یہ پلیٹ پھر بھی راج تو میں نے کہا تھا کہ یہ عجیب چیزیں آپ یہاں اس کے اندر دیکھیں گے کہ یہ جب یوں آئے گا تو جس کو اس طرح سے تربیت کرتا چلا جاتا ہے وہیں آ کے پھر پھنس جاتا ہے جب اس کا تقابل اپنے یہاں کے تصور سے ہوتا ہے نا پھر یہ وہی کہ کچھ کہتا ہے جو ہر صوفی کہتا ہے صوفی میں نے پچھلی دفعہ کہا تھا نا کہ اس سے بلال کے خلاف ہیں کیونکہ ان کے ہاں کا جو علم کا ذریعہ ہے وہ نالج سے بھی یون ہے یہ بھی ان کے کتبوں میں نہیں آ جاتا ہے. علم کو شہر سامری کہنا یہ, یہ وہی ہے جو پلیٹینک چیز ہے جی. کہ ان ریالٹی جو کچھ وہ نظر آتا ہے ان ریالٹی اٹ از ناٹ بیٹ تو قرآن تو کنسپچل نالج کو بڑھیا اہمیت دیتا ہے کسی سے کانسپٹ کو فہم کرتا ہے لیکن جی. یہ وہاں آ جاتا ہے سوال یہ پیدا ہوا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کے یہاں یہ جہاں چیزیں آتی ہیں علم کو کنڈم کرتے ہیں پردہ یا اٹھانے کے لیے کہتے ہیں یہ پھر کیا ہے تو میں نے عرض کیا ہے کہ یہ وہی تصوف کا اثر ہے جس کو یہ روح القدس کہتے ہیں جس کو سوز و گداز کہتے ہیں علم کے ساتھ ان چیزوں کی اس کی میرج کہتے ہیں یہ وہ چیز ہے کہ جو تصوف کی روح سے وہ جو ماوراسل ماورائے کائنات جو ایک کائنات ہے اس کائنات کے اثرار رموز جو ہیں یہ جو آپ نے دیکھا ہے نا وانا کی روا یہ وہ ہیں خاص ہم باقرسیاں ہیں تو یہ جو اس اسپرا ریشنل ورلڈ جو ہے جس کا تعلق ایک ہسٹیکل so, ایکسپیرئنس سے ہوتا ہے صرف یہ اس سے مراد ان کی یہ ہوتی ہے جہاں یہ چیزیں کہتے ہیں وہی پردے بھی اٹھانا چاہتے ہیں وہی چیزیں یہ دیکھنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے کہتے یہ ہے کہ تنہا علم جو ہے یہ حواص کے ذریعے سے جو سینسز کے ذریعے سے آتا ہے یہ ان روز و اثرات کو بے نقاب نہیں کر سکتا اس کے لیے وہی مسٹریکل ایکسپیرئنس یا تجربہ جو ہے تبق کا دوسری روح سے یہ ہو سکتا ہے تو یہ ساری دعائیں ان کی وہ ہیں سمجھانے کے لیے میں کبھی یہ کہتا تھا کہ ان کے یہ جتنی بھی اصطلاحات ہیں ان کو میں یہی سے تبدیل کروں کہ مقصد یہی ہے کہ انسانی علم کے ساتھ گہی کی آمیزش ہو تو یہ ہو جائے تو وہاں تو جو جا, جا کے ٹھیک ہو جاتا ہے تو بات تو یہاں تک یہ ٹھیک ہے کیونکہ اس نے کہا ہے تو کہ قرآن کی روح سے میں نے سب کچھ کہا ہے لیکن وہاں جا کے پھر میری آگے ڈیفیکلٹی جاتی ہے کیونکہ وہاں آگے جب جاتا ہے تو وہ اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے جہاں قرآن بھی نہیں پہنچا ہوں کہ دیتا ہوں وہ, وہ تو اس کے بھی جان کہیں دوسری دنیا میں جاتا نہیں ہے نا یہ جب اس دنیا کی باتیں کرنے لگ جاتا ہے تو پھر وہ بات کہتا یہ ہے کہ مجھے بھی حاصل ہو جائے ان کو بھی حاصل ہے اس کو بھی حاصل ہے اس کو بھی حاصل ہے وہ تو صرف نبی کو حاصل ہوتی یعنی اگر تم وہ یہ کہنا کہ یہ دوسرا جو علم کا ذریعہ ہمارے پاس آ ہے قرآن کی روح سے یہ اس کے ساتھ میوزک اس کی ہو وہ تو ٹھیک ہے لیکن یہ کہنا ہے کہ وہ جو علم کا ذریعہ ہے وہ ذریعہ علم اوروں کو بھی حاصل ہوا ہے اوروں پہ بھی وہ راز اب چاہ ہوتے ہیں اور میری بھی یہ है طرف ہے کہ مجھے بھی وہ हो حاصل ہو جائیں اس سے پھر ہم وہی نہیں لے سکتے ہی. یہ پھر یہ مسٹیکل ایکسپیرئنس जाता है جاتا ہے جہاں یہ آتا ہے وہاں پہنچ کے یہ میری ڈفیکلٹی جو होती وہ شروع ہوتی ہے جہاں وہ نہیں ہوتی اس کو میں اس طور کے اوپر ہی حل کرتا ہوں لیکن میں اب کر رہا ہوں کہ یہ حل کامیاب نہیں رہتا کیونکہ جب یہ خود اس مقام پہ پہنچتا ہے یا گیرا نبی کو اس مقامات کی اوپر پہنچاتا ہے نظر آ جائیں گے ہمارے ہاں یہ روزی وغیرہ تو وہاں سے پہنچے ہوئے ہیں نا تو پھر وہ وہی نہیں رہے گی اور یہی تو ہمارا جن کا جھگڑا ہے کہ یہ اسی مقام سے لاتے ہیں محیودی ابن عربی کہتا ہے کہ جس مقام سے پیغمبر لاتا تھا اس مقام سے ہم لاتے ہیں تو قصہ ختم ہوا تو اگر یہ بھی اسی مقام سے لانا چاہتا ہے یا اس کا پاسبلٹی سمجھتا ہے کہ اس مقام سے غیرز نبی کو بھی ملتی ہے تیز یہ تو قرآن کے خلاف چلی جاتی ہے بات اس لیے یہ چیز جو ہے یہ ہمارا ایکسپلینیشن وہاں جا کے کلک ہو جاتا ہے جی میں نے کہا ہے نا کہ جہاں تک وہ ایکسپلینیشن دے سکتے ہیں کہ وہی کہتا ہے لیکن آگے چل کے پھر اس کو کیا کریں گے کہ وہ خود اس علم کو جو حاصل کرنا چاہتا ہے وہاں سے خود لانا چاہتا ہے اور غیرت نبی کو کہتا ہے کہ وہاں سے لاتے ہیں وہاں یہ ایکسپلینیشن نہیں چل سکتا ہم خود خالی علم جو ہے اس کو رہنما نہیں مانتے علم دہی کے تابے چلنے چاہیے قرآن نے جب تک ایمونا اواہر علم جو کہا ہے تو علم کے معنی وہاں یہی ہیں کہ خدا خداوندی جو ہے وہی ہے اس کے مراد لیکن اس وہی کے علم کے متعلق نہ تو کوئی غیر نبی کے متعلق ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسے حاصل تھا نہ ہم اس لیے اور کر سکتے ہیں کہ وہ ہمیں بھی حاصل ہو یہ وہ مقام آتے ہیں جہاں یہ ایکسپلینیشن جو ہے کامیاب نہیں کیے ہے بےکلّی مرد دانہ رہ نہ مرد نقد لقد بے خیال خیش مرد اب جہاں پھر وہ تجلی گیا یہ پھر وہی ہے وہی نور وہاں کا اسی دنیا کا وہ کہتا ہے اس کے بغیر مرد دانہ کسی راستے میں نہیں چل سکتا وہ ہوتا یہ ہے اگر وہ ساتھ نہ ہو تو وہ اپنے خیال خیش کی جو دلتیاں ہیں وہ انہیں کو کھا کھا کے مر جاتا ہے اب پھر وہ جو علم ہے اس کے پیچھے یہ پڑا تو اگر تجلی کے معنی پھر ہم وہی لے لیں تو یہاں تک بات بنے گی لیکن یہ تو خود تجلی گاؤں کے اندر پہنچتا ہے ابھی آگے چل کے پھر ہم کیا کریں گے اس کو بے تجلی زندگی رنجوریئل ماجوری ہو بی مجبوریئ اب یہ دیکھیے وہ تجلی اگر نہیں آتی تو زندگی بیماری ہے حقیقت میں وہاں ہوتا یہ ہے کہ عقل تو محجور ہوتی ہے یعنی اس کے اس کے درمیان گود ہوتا ہے وہ وہاں جا نہیں سکتی فصل کے مقابلے میں ہے نا معذور بڑھ والی اور دین مجبوری حصہ یہ پھر جو دین کے آکام کی اطاعت ہوتی ہے یہ ایسے ہوتی ہے جیسے کسی نے باہر سے امکلوز کیا ہوا کسی کے اوپر ریسٹرکشن اندر سے یہ چیزیں نہیں آتی ٹھیک ہے یہاں تک یہ ٹھیک چیز ہے جہانیں کوہ دشتو بہرو بر ما نظر خاہم ور گویڈ خبر چل چلا گیا پہ بھی اب یہ جتنا بھی قرآن میں یہ جو جتنا بھی انسان سے کہا ہے کہ اس کائنات کے اوپر غور و فکر کرو اور یہ کرو اور رول اللہ ان کو کہا ہے مومن ان کو کہا ہے یہ ساری چیز ختم ہو گئی اس لیے کہ یہ جو کائنات ہے اس کا سارا علم دیا ہے یہ خبر داد، یہ تو خبر دیتی ہے مانظر خواہ ہم وہ چاہتے ہیں یہ ساری چیز اس کی کنڈیمنیشن میں ہمیں قرآن کی جتنی چیزیں ہیں یہ ساری اس کو کنڈیم کرتا ہے وہ چلا جاتا ہے وہاں اس نظر کا کوئی مقام ہی نہیں ہے وہ ساری خبر کی چیز ہے کائنات کا علم جو ہے راستے کے لیے حاصل ہوتا ہے اس علم کے محاصل کو وہی کے تابع کے ہم استعمال کرتے ہیں یہ ہے ساری چیز ہے. سارا تو کبو منزل بخش ای دلے آوارہ را باگ دے با بام ماں पारारा را چل بھائی جی نہیں کافیا نہیں آ گیا جی وہاں جا کر مل گیا اس کے اندر یہ ماہ गया ہو گیا اور وہ गया ہو گیا وہاں سے بکھرا ہوا آوارہ کہا ہے نا گلے آوارہ چکر کاٹ رہا سارا ویدان تھا اس کے اندر باغ پہلے تھا وہاں ماں سے ماں پارا یعنی اس میں تو بالکل یور اسموکن ہے جہاں ماہ ہو گیا اب اس کے بعد بعض اس کو اس کے اندر جا کے مدا دے مدا دے اور اور کیا ہوتا ہے واد اس کے وجود ہے یہ نہیں اور کہتا یہ ہے کہ ابن عربی کے فصوص الحکم میں الحاد و زندگا کے سوا کچھ نہیں ہے وہ وعدے وجود کچھ را ہے اس کے متعلق یہ نہیں لکھ رہا وہ یہی کچھ کہہ رہا ہے کہ ماں پارا جو ہے ماں آگے اندر جا کے پھر مل جائے کہتا ہے باغ با با پارا ہی ماں پارا باغ با پارا الخاسم نو کلام ہر سے محدودی نمی گردت تمام اگر کہ میرا جو جسم ہے اس سے ہر وقت میں باتیں ہی کرتا ہوں تو کچھ کر نہیں سکتا لیکن ان باتوں کی بھی کیسیت ہے کہ یہ جو خراق اور مہجوری کی داستان ہے یہ تو کبھی ختم ہی نہیں ہے حالانکہ جیسا میں نے ارد ہے وہ زندگی بتاتا تھا کسی دنوں رسیزن شوق بنیرت مسلم وہ کہتا ہے اور یہاں پہنچنے کے بعد یہ کچھ لے جا تھا <تصفيق> زیر گردوں خیچرا یادم غریب غریب کے معنی ہوتا ہے اجنبی مسلط نہیں اجنبی اجنبی اس لیے رات ہوئے گردوں دبو انیب وہی قرآن میں جو کہا وہ عبادت تو میں نے کہا تھا نا کہ گرو سینٹیمنٹ ہے تو سیکھیں گے بابا زیرے دردوں کھیس را یادم غریب ذا سو گردوں جگو قریب تا تاکہ مثال نہرو ماں یہاں تک رکھیے اس کو سمجھنے کے لیے کی بات نہیں سمجھے گی تا تاکہ مہرو ماں کی مثال گردد غروب ان دیہاتوں ان شمالو ان جنوب چلد جس ورلڈ آف اسپیس جو ہے یہ اس طرح سے غروب ہو جائے جس سے چاند سارے چاند اور سورج غروب ہو جاتے ہیں یہ کہہ پہ نا کہ اسپیس کا اور ٹائم کا کنسپٹ سارا بدل جائے گا یہ تو ادھر سے قوڑی قریب اور میرے کیفیت کی چیزیں یہ ہو جائے گی کہ یہ اسپیس اور ٹائم کے کانسپٹ سب بدل جائیں گے از تلس میں وہ اسپیس کے متعلق رہا ہے جہاد کے متعلق از تلس میں دوش و فردا بگگرم از مہو مہرو سریا بگگرم یہ ٹائم کے متعلق آ گیا اب ٹائم کی انفینٹی میں پہنچ گیا انفینٹی اور ٹائم میں جب پہنچ جائے تو اس وقت خدا ہو جاتا ہے یعنی گاڈ ان فائن آئی ٹائم اٹرنیٹی ان فائن ٹائم ہے نا جی اور کیا ہے وہی میں جانا چاہتا ہوں تروغاں ماں ترا یکم دارین ہم مستعار ہماری زندگی تو یہ کہتی ہے ایک دو نفرت کی زندگی اور وہ بھی مانگی ہوئی اس کے بعد خدا کے متعلق کہتا ہے اے ایتو ناشناسی و مرگوزیف تجھے کیا پتا ہے کہ موت اور زندگی کی جو نظاہ ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے یہ تو کبھی مرتا نہیں ہے اس لیے تجھے کیا پتا ہے کہ ہمارے حالت میں یہ کس طرح آ کے اٹکتی ہے ہاں اگلا مسئلہ جو ہے یہ پہلے کے ساتھ نہیں پہلا یہ کیا کہ اگلا جو ہے نا وہ یوں ہے جیسے کہیں اور سے آواز آتی ہے رشت بھر یزدا برا دونوں بندہ کی یعنی کہیں اور سے آئی ہے تو یہ کون ہے وہ جو جو جو جو جواب شکوا میں ہے یہ کہ بولا کہ کہیں ہے کوئی پیرے گردوں کہ بولا کہ کہیں ہے کوئی فصو اللہ کے خاصم بدہم ہے رشت بھر یزدا برا دونوں بندہ کی بندہ اے آفاس بیرو ناتبو یہ ہے بندہ آپاگیر کھایا ہوا کائنات کے اوپر لیکن نافوش کیونکہ فراس میں ہے نی غیاب برو را خوش آئے فضور یہاں آگے دل مصیبت بڑھ گئی غیاب بھی خوش نہیں آتا اور حضور بھی خوش نہیں آتا کچھ لے کے نہیں جانا یہی اس کی ریال تو نہیں دنیا کریٹ ہوگی وہ بگڑے ہوئے بچے ہوں انہیں سمجھ ہی نہیں آتی رونا ہی جانا یہ ہے وہ چیز کہ وہ ہنڈریڈ پرسینٹ سوفی بھی نہیں رہنا چاہتا حضور اس لیے خوش نہیں آتا وہ مفتر نہیں رہنا چاہتا غیاب اس لیے خوش نہیں آتا یہ چیز ہے بردوں کے اندر یہ کڑتا کہ کہیں یہ جی زندہ رہتے نہ زیادہ میں سکتا ہوں لہٰا ہے کہ مجھے یہی چیز آتی ہے کہ ان سے صرف باتیں کرتے نکل جاتے ہی اس سے قرآن سامنے میں ہے نکل جاتے ہی لیکن اب تو بڑا نقصان پڑ گیا من جاجیدانی کن مراؤ میں کے ہوتا ہے مر جانے والا یوں چھوڑے وقت کے لیے رہنے والا از زمینی آسمانی کن مراؤ ضبط در گفتار و کردار بدے جادہ پیداش رفتاریں بدے کتنے خوبصورت ہے یہ اب آ گفتم از جہاں نے دیگر اور کیا بسرا ہے یہ تین کتاب از آسمانیں دی گرد کیا بات ہے بڑی بلندیوں پہ جا کر بہرم ازمن کم آسو بھی خطا میں تو سمندر ہوں یوں پاؤں پہ آتا اس کے اندر چلنا بھی ہے آپ کے در آرم فرو آئے تو جاؤ میری گہرائیوں کے اندر وہ اتر جائے وہ کہاں ہے جب جہاں برسا دے من آر بھی اے دنیا تنخ میرے ساحل سے بیٹھی ہوئی آرام سے بیٹھے تماشا دیکھ رہی ہے از کرا غیر از رمے موجے ندی کنارے پہ بیٹھ کر سوائش سے کہ میری جو میری جو موجیں طلاق ہیں اس کا تماشا وہ دیکھتے رہے اس سے زیادہ کیا نظر آئے گا گہرائی میں اترو میرے آگے تمہیں پتہ چلے کہ میں کہتا کیا ہوں من کے نو دم جی رانے کو ہن ہاں یہ پرانے بوڑھے جو میرے ساتھی ہیں ان سے میں نومید اور یہ نو امید مر گئی ابھی کا اس لیے کہ دارم اب روزے کے لیے آئد سخن من سخند یہ ترکیب اس کی جی من سخن دارم اب آ روزے کے ہنوز ہی می آئد میں کل جو آنے والا دن ہے میں تو اس کی باتیں کر رہا ہوں من شاعر سرداستوں کی یہ حریشن فکرے ہوئی جی. روزے کے لیے آئد وہ دن جو ابھی آئے گا میں تو اس کی باتیں کر رہا ہوں یہ بوڑھے جو ماضی کے اندر بچ رہے ہیں یہ میری بات کو کیا سمجھیں گے یہ نیوز کو کیا پہچان سکیں گے اس لیے بار جوانا سہر کن ہر سے مراؤ بہرے شاپ پا جا کن جر سے مراؤ جوانوں کے ساتھ بڑی امیدیں ان کی بنی اس میں آنے والی نسل کی اور ہمیشہ پیغام بھر بھی آنے والے وقت کا امام ہوتا ہے اس قسم کا شاعر بھی قائر کردہ ہوتا ہے یہ ٹھیک کہتا تھا یہ بات آنے والی نسلیں جو ہیں وہ سمجھ سکیں گی ان سے میری ہی یہ بات جو ہے آسان کر دے اور یہ کہہ کہ اس نے مناجات اپنی ختم کر لی ہے یک گہرائی اور اس کے بعد اب پھر یہ سفر اس کا شروع ہو جائے گا پہلے تنظیبیں آسمانی ہے پہلے یہ بتائے گا کہ آفرینس کے وقت کائنات جب پیدا ہوئی تھی کیا فیض وہ جو پچھلے اقبال ڈے میں نے یہ کہا تھا نا وہ نئی نئی چیز دنیا جب یہ پیدا ہوئی تھی اور سکھاتے تھے چرنم کو رونا وہ اس اگلی نظم کے اندر وہ چیز آئی ہوئی ہے اور یہاں سے پھر چیز نہیں آ جائے گا اور پھر یہ گد کے سواگ ہو کے سب دونوں میں نکل جائیں گے یہ ہم آئندہ لیں گے ربنا تقبل مندر گنا کا انتخاب زمین